السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے ان گا عبده ورسوله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 وحل العقدة من لسان يقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دين الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ہم ولاقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری دین اور شریعت کم و بیش چوبیس سال میں شریعت نازل ہوتی رہی وقت حالات اور لوگوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے اور تقریباً تئیس سال کے بعد الْإسْلَامَ <دِينَة> اب قیامت تک یہ دین کامل اور مکمل ہے اسی دین میں اس کے ماننے والوں کی عزت ہے یہ دین ایک شان اور شوکت کی حیثیت رکھتا ہے اپنے ماننے والے کے لیے یہ دین ایک فخر ہے یہ دین اپنے ماننے والے کو معاشرے کی نظر میں عزت اور احترام بخشتا ہے یہ اس وقت ہے جب اس دین کا ماننے والا اس دین کو عزت دے میں اور آپ دن میں پانچ نمازیں فرض ادا کرتے ہیں سنن اور نوافل جو کچھ بھی نماز میں آپ پڑھیں گے کہیں گے جتنی رکعت ادا کریں گے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک انسان اپنی زبان سے احدن الصراف المستقیم صراف اللّین علیہم غیر المقوب علیہم والباء الین جب تک ایک نمازی کی زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں ہوں گے اس کی نماز پوری ہو ہی نہیں سکتی لا سال تھا لمنلم یقرا بفا تی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اس آیت کا بار بار تکرار بار بار ادا کرنا یہ دین اسلام کا ایک عظیم مقصد مجھے اور آپ کو بار بار اس کی یاد دہانی ہے مانگو اپنے پروردگار سے جس رب نے تمہیں پہلے ہدایت دی جس رب نے پہلے تمہیں اسلام کا راستہ دکھایا وہ تمہیں اس اسلام پر قائم اور دائم بھی رکھے مرتے دم تک تم اسی دین پر اس کی بنیادوں کے ساتھ اس کے ارکان کے ساتھ اس کی ہر اس چیز کے ساتھ جس چیز کا تعلق اس دین کی عزت اور شان و شوکت کے ساتھ جڑا ہے تم جڑ کر رہو یہ کہنا کافی تھا اس دن المستقیم اللہ وہ راستہ جو مجھے تجھ تک پہنچا دے جو مجھے تیری رضا اور تیرے دیدار سے کامیاب کر دے وہ راستہ اللہ مجھے عطا کر لیکن دہی اللہ تعالی نے کی مستقیم فتبی یہ سیدھا راستہ تو ہے اس کے پیچھے چلنا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اس راستے کو اختیار کرنا ہے مانگ سبھی یہ درمیان میں اور راستے اور شاہراہیں یہ جو راستے بنے ہیں ان کے اوپر نہیں جانا شراخ الدین انعام تھا عالیہ وہ راستہ وہ سیدھا راستہ جس راستے پر جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا جن پر تیری خاص نعمتیں اور رحمتیں تھیں ان لوگوں کا راستہ مجھے چاہیے اور وہ اور نیک صالحین لوگ غیر المحبوب علیہم ملت ان لوگوں کا راستہ نہ ہو کہ جن پر تیرا غضب ناصل ہوا یا وہ جو گمراہ ہوئے وہ چاہے کوئی بھی ہو جو جن پر اللہ کا غضب ناصل ہوا وہ, وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا سمجھ تھی لیکن اس سمجھ کے آ جانے کے بعد اس علم پر عمل نہیں تھا ولادوالین گمراہ لوگ کون وہ لوگ جو عمل کرتے رہے لیکن پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے محبت بہت تھی اللہ سے چاہت بہت تھی لیکن پتہ نہیں تھا کہ رب ملتا کیسے ہے اور یہ ہیں یہود اور نصارا تمہارا دین دین اسلام کوئی حقیر اور محتاج دین نہیں کہ اس دین کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ادھر ادھر کے رسم و رواج کسی اور دین کے گرے پھکے ہوئے احکامات یا کسی اور مذہب کی رسم و رواج اس دین کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے دین اسلام نہ عبادت میں نہ عقائد میں نہ معاملات میں کسی بھی چیز میں اپنے سے ہٹ کر کسی اور کی بات قبول کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے یہ بات میں آپ کو آج تحسیل اور فروغان ہر طرح سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے دین کی حیثیت کیا ہے اور آپ کے دین سے ہٹ کر جو دوسرے مذاہب ہیں جو اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیے ان کی حیثیت کیا ہے اور وہ دین جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے یا میرے خود انسانوں کے بنائے ہوئے صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں نماز پڑھائی ایک بیماری وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یہ واقعہ اس بیماری سے تعلق نہیں رکھتا یہ اس سے کافی پہلے کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پیچھے لوگوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر پہنچا رہے تھے وہ مکبر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں نماز بیٹھ کر پڑھی پیچھے لوگوں کو دیکھا صحیح مسلم کی حدیث ہے محسوس ہوا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں نماز کے اندر ہاتھ کے اشارے سے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا خود بیٹھ کر نماز پڑھی کیونکہ بیمار تھے اور پیچھے مقتدیوں کو حکم دیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جس کیفیت میں تم تھے جس کیفیت میں میں نے تمہیں دیکھا یہ وہ کیفیت تھی جو فارس اور روم فارس یا آج جو آپ کا ایران ایرانی سلطنت جو ہے اور روم جو آج کے دور میں آپ کے سامنے یورپ کی شکل میں اور ترکی کی شکل میں موجود ہے یہ دو سلطنتیں تھی ایک آگ کے پجاری اور دوسرے عیسائی فرمایا یہ جو تمہاری کیفیت اور انداز تھا یہ تو ان لوگوں کی طرح تھا یقوم اعلیٰ ملوکود کہ جس طرح وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اکڑ کر فرمایا فرات فالو بھی احمد آج کے بعد اپنے اماموں کے ساتھ یہ سلوک مت کرنا کہ تم کھڑے رہو اور وہ بیٹھے رہ اگرچہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں جو نماز پڑھائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی پیچھے چاہے آپ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا جناب ابو بکر نے کی یا تمام صاحبہ نے کی انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی یہ حکم منسوخ ہے لیکن یہ وجہ آج بھی موجود ہے دین اسلام کی کوئی عبادت کسی عبادت کے اندر آپ امتزاج کسی اور مذہب اور عبادت کا نہیں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں وجہ پوچھی پر میں موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی اور یہ روزہ شکرانے کا روزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احق موسا موسا علیہ السلام سے تم سے زیادہ تعلق ہمارا ہے یہ روزہ ہم بھی رکھیں گے لیکن تم صرف دس محرم کا رکھتے ہو امت کو حکم دیا سومو یومن قبل او اور یومن بہدہ دس محرم سے یا تو ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھو ساتھ میں یا ایک دن بعد کا بھی تاکہ ان یہودیوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے موافقت نہ ہو یہ عبادات ہیں معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب السردی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے سال میں اپنے لیے دو دن بنا رکھے تھے جو ان کے عید کے دن تھے اور ایک بات یاد رکھیے عید کا معنی یہ نہیں ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ عید کا معنی وہ دن جو سال میں ہر سال بار بار تکرار کے ساتھ آئے ایک دن آپ مقرر کر لیں اور ہر سال اسی دن کو اسی طرز پر آپ منائیں انہوں نے اپنے لیے دو دن مقرر کر رکھے تھے جس دن وہ کھیلتے کودتے تھے جس دن ان کی خوشیاں منائی جاتی تھیں جس طرح ہماری عید ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ابدلکم اب جن خیرا تمہارے یہ دو دن اللہ نے اس کے بدلے تمہیں اس سے بہتر دو دن عطا کر دیے ہیں یوم الفطری النحر ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ یہ دو دن مسلمانوں کے ہیں جہیریت کی تمام عیدیں جو بار بار سال کے اندر تکرار کے ساتھ آتی ہیں ہر سال اس دن کو منایا جاتا ہے ان تمام عیدوں کو وہ چاہے پہلی ہوں یا بعد کی ہوں دین اسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے باطل قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنے کھیلنے کودنے کے بھی اگر دن ہوں تو وہ بھی دین اسلام نے خود مقرر کر کے دیے ہیں یہ دین اسلام محتاج نہیں ہے کہ میں اور آپ ادھر ادھر جائیں اور بھٹکیں کسی کی ثقافت لیں کسی سے رنگ لیں کسی کی خوشبو لیں کسی سے کوئی چیز لیں اور اپنے آپ کو تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش ہوں کہ ہم تو سب کے ماننے والے ہیں ہم سب کے چاہنے والے ہیں ہمارے اندر تو سب کا خیال ہے ان سب کو جب ہمارا خیال نہیں تو ہمیں ان سب کے خیال کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے صرف اس کا خیال کرنا ہے اس کی بات کی لاج رکھنی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جو میری ضروریات کو پورا کرتا ہے جو میرا خیال رکھتا ہے جس کی رحمتیں ہر وقت مجھ پر ہیں مجھے اس کے احکامات کی لاج رکھنی ہے مجھے دنیا کی پرواہ نہیں مجھے کسی قوم کی پرواہ نہیں مجھے کسی بھی کسی بھی شخص کی پرواہ نہیں مجھے اگر پرواہ ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کی پرواہ ہے یہ دین اسلام کا ایک ٹھوس اصول اور مضبوط بنیاد ہے اس بنیاد کو آپ ایک واقعے سے اور سمجھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے جنگ کا موقع تھا اور یہ جنگ جنگ ہنین تھی اور اس وقت مکہ کے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد بہت سارے مکہ کے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے حنین کے موقع پر گئے تو جا کر کہا اللہ کے نبی ان کافروں کے پاس ایک ایسا درخت ہے جہاں پر تبرک کے لیے اپنی تلواریں تیر اور نیزے لٹکاتے ہیں جنگ میں جانے سے پہلے تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو یہ ظاہری ان کا معبود ہے اس طرح کا ایک ظاہری معبود ہمیں بھی چاہیے جہاں سے ہم تبرک حاصل کر سکیں کوئی عیب تو نہیں ہے تبرک شریعت کے اندر اس کی بہت ساری صورتیں جائز بھی ہیں اور ناجائز بھی ہیں لیکن آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا بڑا قابل غور جواب ہے حرچ کیا تھا آپ اس کو حرام کہہ دیتے تھے آپ اس کو غلط کہہ دیتے یا ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی چیز اللہ کی طرف سے آتی جس میں اللہ نے طاقت رکھی ہو جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی ولی کو یہ طاقت عطا کر دی کسی نبی کو یہ طاقت عطا کر دی کہ وہ بگڑی بنا سکتا ہے تو ہم اس لیے اس نبی اور ولی سے مانگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمیں بھی ایک ایسا درخت بنا کر دے دیجئے ایک ظاہری معبود جس سے ہم برکت اور فیض حاصل کر سکیں اللہ کے نبی وسلم فرمایا تمہاری یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح موسا علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا اے موسیٰ ہمارے لیے ظاہری ہم ہم طور پر یہ بچڑا اس کے بعد اللہ کے نبی السلام نے ایک اصول اور رابطہ بیان کیا فرمایا سنا نہ منکا نہ قبل کم تم ایک بات یاد رکھو یہ امت محمد یا اپنے سے پہلے آنے والی امتوں کی ضرور بھی ضرور پیروی کریں ان کے نقشے قدم پر انہوں نے ضرور چلنا ہے اور دین اسلام سے پہلے کئی قومیں گزری ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہود و نصارہ کی وضاحت کی فرمایا حد و بالنعلی ان کے قدموں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ تم چلو گے حتی الدل جو حرب اللہ دخل تمفی حتیٰ کہ اگر وہ کوئی تحقیق کرتے ہوئے ویسے ہی کسی جانور کے بل میں منہ ڈالیں گے کسی جانور کے بل میں گھسیں گے تم بھی اسی طرح ان کے پیچھے یہ حرکت کرو یہ ہے دین اسلام کا ایک اصول اس اصول کو واضح طور پر ایک قاعدے کی صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان الفاظ میں بیان فرمایا ہے من بقوم فہو امن جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس شخص کا تعلق اسی قوم کے ساتھ ہے جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کسی بھی معاملے میں الفاظ میں عموم ہے کوئی تخصیص نہیں ہے فرمائے اس شخص کا تعلق اسی قوم کے ساتھ ہے اور اس حدیث کی تشریح کے اندر اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو جناب عبداللہ ابن احمد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں ان کا ایک قول اس حدیث کی تشریح کے لیے بڑا قابل غور ہے فرمائے من بنا بھی ارض المشرکین جو شخص مشرقوں کے علاقے میں جا کر رہتا ہے اس کا گھر مشرقوں کے علاقے میں ان کے محلے میں ہے جہاں سارے مشرق رہتے ہیں وہ ثنا بھی نیروز مہرجان اور وہ شخص نہ صرف یہ کہ مشرقین کے علاقے میں رہتا ہے بلکہ نیروز کے نام سے یہ فارس کے لوگ جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے ان کی ایک عید کا نام عید نیروز ہے جو آج بھی ایران کے مسلمان مناتے ہیں عید نہروز کے نام سے فرمایا وہ عید جو یہ مجوسی منایا کرتے تھے وہ عید یہ مناتا ہے وہ مہرجانہ ان کے میلوں میں شرکت کرتا ہے ان کی عید ان کی خوشیاں اس کی خوشیاں ہیں وہ تشبہ ان کے ساتھ پوری پوری اس نے مشابعت اختیار کر لی حتہ یا مود حتی کہ وہ شخص مر گیا ہے وہ مسلمان لیکن اس نے یہ کام کیا کہ مشرقین کے درمیان رہا ان کی عید کو اپنی عید سمجھا اس میں شریک ہوتا رہا ان کے میلوں کے اندر شرکت کی اور ان کی طرح اس کی شکل و صورت یعنی ایک مشرق اور کافر کو دیکھیں اور ایک مسلمان کو دیکھیں ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے حتیہ کہ اسی حال میں شخص مر گیا خوش رما ہوں یو کل قیامت کے دن یہ شخص اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کا حساب و کتاب اسی قوم کے ساتھ ہوگا اب یہ ایک بڑا گمبیر مسئلہ ہے منتشبن فہمن جو شخص کسی قوم کی مشابعت اختیار کرتا ہے اس شخص کا تعلق اس قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے مشابہت کن کن چیزوں میں ہوتی ہے مشابہت کن صورتوں میں شرک بنتی ہے مشابہت کن صورتوں میں کفر بنتی ہے مشابہت کن صورتوں میں کبیرہ گناہ ہے اور مشابہت کن صورتوں میں جائز اور مباح ہے یہ ساری تفصیل جب آپ سمجھیں گے تو آپ کے لیے اسلام کا وہ معیار واضح ہوگا اور اس معاشرے میں جینا آسان ہو جائے گا جس معاشرے میں آپ ایک مسلمان اور کافر ایک مسلمان اور ہندو کے درمیان فرق نہ کر سکے جیسا کہ آپ نے کل ملاحظہ کیا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو اسلام اور ہندو مذہب کا کہیں کوئی فرق نظر نہیں آیا بلکہ یہ دیکھنے کو بھی ملا کہ بہت ساری تعلیمی ادارے بہت ساری ہماری یونیورسٹیز کراچی کی وہاں پر ان الفاظ کے ساتھ یہ ہولی منائی گئی کہ یہاں پر کوئی مذہب نہیں رہا کون مسلمان ہے کون ہندو ہے کون عیسائی ہے یہ ساری تفریح ختم کر کے ان لوگوں نے اس خوشی کو منایا ہے اور باقاعدہ خوشی کو منایا گیا باقاعدہ چھٹی ہمیں عطا کی گئی دین اسلام کا اصول بالکل واضح ہے من تشبہ جو شخص کسی قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے قوم سے مراد یہاں پر مذہب ہے عمومی قوم نہیں ہے قوم برادری نہیں ہے یہاں پر آپ بیسوں قوم اور برادری کے لوگ بیٹھے ہیں کوئی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے کوئی سندھ ہے سندھی ہے کوئی کس کی... کسی کی کوئی قوم ہے کسی کی کوئی قوم ہے اور ہر قوم کا ایک اپنا اپنا مزاج اور طریقہ کار ہے اپنی اپنی رسومات ہیں یہاں پر ان رسومات کی بات نہیں ہے. اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا یہاں پر ان رسومات کی بات نہیں یہاں پر مذہب کی بات ہے من بقوم منتشبن فہمن جو شخص کسی قوم کی کسی مذہب کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ عمل ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں وہ عمل جو کسی بھی مذہب کا شعار ہو ان کا لوگو ہو یا ان کی عبادت سے تعلق رکھتا ہو یا ان کے عقائد سے تعلق رکھتا ہو یا ایسے وہ کام ہوں جو خاص ہوں اس مذہب کے ساتھ ان کا لباس ان کا چہرہ ان کے بال بنانے کا انداز ان کے جوتی پہننے کا طریقہ کار خاص ہے اگر اس مذہب کے ساتھ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ اس میں مشابہت تو ہو گئی یہ مشابہت کبھی کبھی انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہے یہ مشابہت کبھی کبھی انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے جہاں پہنچ کر سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں یہ مشابہت کبھی کبھی کبیرا گناہ ہوتی ہے اور یہ مشابہت کبھی کبھی جائز بھی ہوتی ہے جب یہ مشابعت عقائد کے ساتھ تعلق رکھے تو یہ مشابعت کفر ہے عقیدہ تصلیس عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ایک اللہ ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہے وہ اس سے جدا نہیں اسی میں داخل ہے ایک روح القدس ہے یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو نہ آج تک وہ خود سمجھ سکے اور نہ دنیا میں کسی کو سمجھا سکے لیکن اس عقیدے سے متاثر ہو کر ہم نے کیا کیا کہ عیسا علیہ السلام سے افضل ہمارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ لوگ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے نبی کو افضل قرار دینے کے لیے اپنے نبی کو اللہ کا جز قرار دیں یہ مشابعت ہے اور یہ مشابعت انسان جب اختیار کرتا ہے کفر میں لے جاتی ہے مشرقین اللہ کے اسما کو نہیں مانتے تھے رحمان کون ہے رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے کوئی مسلمان اور یہ مسلمانوں کے گروہ آج بھی یہاں موجود ہیں جہمیہ جو اللہ کے ناموں کو اس کی صفات کو نہیں مانتے محتضلا اللہ کے ناموں کو مان کر صفات سے خارج کر دیتے ہیں یہ عقیدے جب ان کے عقیدوں سے ملتے ہیں تو یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں یہ مشابہت اگر اس صورت میں ہو جس صورت میں اس مدہب یا قوم کے ساتھ ہے جس طرح وہ لوگ اپنے انبیاء کو یا اپنے صالحین کی خبروں پر جا کر سجدے کرتے تھے جس کو شریعت نے شرک سے تعبیر کیا ہے یہی کرام ہماری قوم کرے یہ مشابہت ہے یہ مشابہت شرک کے درجے میں کیونکہ یہ اس کے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے عام انسان ہونے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی یہ مشابہت کبیرہ گناہ بھی ہو سکتی ہے جس طرح کہ وہ مذہب جو اپنے نبی کی ولادت کا دن مناتا ہے مذہب قوم نہیں مذہب اگر اس مذہب کی دیکھا دیکھی میں بھی کہوں کہ اس میں حرج کیا ہے میں بھی اپنی نبی کی ولادت کا دن مناؤں تو یہ اس مذہب کا عمل ہے جس کو میں نے اختیار کیا اور یہ حرام کے درجے میں الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا مرد کا زیورات پہننا سونے کے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مشرقین اور کافر کرتے ہیں مسلمان نہ کریں داڑھی کا مونڈنا داڑھی کو بالکل صاف کر دینا جو کہ بل اتفاق کسی ایک عالم فقیر محدث کا قول نہیں ہے کہ اس نے اس کو جائز قرار دیا ہو بال اتفاق سارے علماء کے نزدیک داڑی کا صاف کرنا حرام ہے اور یہ مشابہت ہے اس دور کے مجوسیوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے گئے تھے یہ ایک تقسیم ہے احکام کے حساب سے ایک تقسیم یوں بھی ہے کہ وہ کام جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا وہ کام جو مشرقین کے ساتھ خاص ہے جو ان کا شعار ہے جو ان کی خاصیت ہے جس کے ذریعے وہ پہچانے جائیں اس کو آپ اختیار کرتے ہیں وہ حرام بھی ہو سکتے ہیں وہ کفر بھی ہو سکتے ہیں وہ شرک بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر چوتھا درجہ آتا ہے کہ وہ مشابہت جو کہ جائز اور مباح ہو سکتی ہے اس کی صرف اور صرف دو شکلیں ایک شکل کہ وہ کام جو مشرقین یا کفار کرتے ہیں وہ کام آپ بھی کرتے ہیں لیکن وہ کام ان کے ساتھ خاص نہیں ہے سب کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے سب کرتے ہیں اگر کوئی سکھ داڑھی رکھتا ہے تو میں مسلمان اس لیے داڑھی کو نہیں چھوڑ سکتا کہ وہ سکھ یہ داڑھی رکھ رہا ہے یہ میرا اسلام ہے وہ کام جو ان کے لیے خاص نہیں ہے جس کے ذریعے ان کی پہچان نہیں ہے ان کا شعار نہیں ہے وہ کام اگر انسان کرتا ہے اور وہ کام صرف اور صرف دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں پڑھنا لکھنا یا آپ کی قوم کا ایک لباس ہے ہمارے یہ شلوار قمیض پہنا جاتا ہے یہ ایک قومی لباس ہے اس کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے دین اور مذہب سے کہاں تعلق آئے گا اس کی تفصیل میں آگے چل کے آپ کو ذکر کروں گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورت کے اندر یہ کام جائز ہیں جائز ہیں صرف اس صورت کے اندر کہ جب تک یہ کام انسان کو کسی بڑی شریع مخالفت کے اندر مبتلا نہ کر دے کوئی بھی کام اگر شریعت سے ٹکرا جائے طب کی تعلیم ہو صحت کی تعلیم ہو انجینئرنگ ہے کہیں بھی تعلیم اور ترقی اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا آپ بھی سیکھیں اپنے بچوں کو سکھائیں اچھی بات ہے ہونا چاہیے لیکن اگر اس تعلیم کے ذریعے اختلاط ہو آپ کے بچے اگر باہر کسی کافر ملک میں پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں سے ان کی ثقافت ان کا ذہن لے کر آتے ہیں تو یہاں ایک اس سے بڑی مصیبت میرے سامنے آ رہی ہے اس مصیبت کی وجہ سے یہ جائز کام بھی حرام کرار دیا جاتا ہے جس طرح ایک شخص انگور اس لیے اگاتا ہے یا کھجور اس لیے درخت پر لگاتا ہے کہ اس کھجور کے ذریعے سے میں شراب بناؤں گا تو اہل علم کے نزدیک اس شخص کا یہ اگانا ہی حرام ہے یہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے پانی دے رہا ہے درخت کو جو اس درخت کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس کا یہ سب کام حرام میں شمار ہوتا ہے کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ اس کھجور کے ذریعے سے میں نے شراب بنانی اگر یہی کھجور اس نیت سے اگائے کہ کھائی جائے تو جائز ہے یہی تعلیم اگر آپ حاصل کریں کہ اس تعلیم کے ذریعے میں انسانیت کی خدمت کروں گا اس تعلیم کے ذریعے میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو جائز ہے لیکن اگر اس تعلیم کے ذریعے سے فساد برپا ہو رہا ہے آپ آپ کی اولاد وہ آفکار وہ طریقہ کار وہ ثقافت لے کر آ رہی ہے جو ثقافت اور طریقہ کار کافروں کے ہیں تو اس چیز کو بھی حرام کرا دیا جائے گا یہ مسئلہ تھا تاثیل یہاں تک جو بات تھی ہے شرع قواعد کی روشنی میں بات تھی اب آئیے اس کی تصویر دیکھیے اپنے معاشرے پر کہ ہم کہاں کہاں کن کن صورتوں کے اندر کافروں کی اور مشرقین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں سب سے بڑی مصیبت اس وقت اس دور کے اندر ہمارے ہاں اسبیت کی مصیبت قومی اسبیت میں اگر سندھ کا رہنے والا ہوں سندھی ہوں مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں تو میرے نزدیک اسلام مذہب بعد میں ہے میرے نزدیک وہ سندھی جس کا تعلق چاہے ہندو مذہب سے ہو وہ میرے لیے پہلے ہے اور اس کی مثال دینے کی تو آپ کو ضرورت نہیں کل آپ نے کئی تماشے دیکھے ہوں گے اس تعلق سے اس کے سبوت کے لیے آپ نے کئی تماشے دیکھے ہوں گے مذہب اسلام کی کوئی حیثیت نہیں اسی لیے آپ بہت سارے لوگوں کی زبان سے محمد بن قاسم کی پرائی سنیں گے راجہ دائر کہاں کا تھا اور محمد بن قاسم کہاں کا تھا لئی سمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے وہ اس شخص کا تعلقیت کی دعوت دیتا ہے جس کا تعلق جس کا خطال جنگ اور لڑائی اسبیت کی بنیاد پر ہو على سمنات اس شخص کا تعلق ہم میں سے ہے ہی نہیں جس شخص کی موت یا سبیت کی بنیاد پر ہو اور ہمارے ہاں جو شخص مرتا ہی عصبیت کی بنیاد پر ہے اس کو شہید کا لقب دیا جاتا ہے دین اسلام جتنا حقیر دین ہمارے سامنے بن کر اس وقت پیش ہو رہا ہے اس دین کی جتنی ذلت اور رسوائی اس دور میں مسلمان نام نہ حد مسلمان کر رہے ہیں اتنی رسوائی اور ذلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرقین نے بھی نہ کی تھی احترام تو وہ بھی کرتے تھے کسی نہ کسی صورت پر یہ قوم قومی عصبیت لسانی عصبیت سیاسی عصبیت یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں ان دوسری دوسرے مذاہب اور قوموں سے یہ ہمارے یہاں جو فرقے بازی ہے یہ فرقے بازی کہاں سے آئی اس کی بنیاد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا یہودی 71 فرقوں میں عیسائی 72 میری امت 73 یہ ساری وہی باتیں ہیں کہ تم مذہب کے معاملے میں بھی اس قوم کی جب مشابہت اختیار کرو گے اسی طرح تقسیم ہوگے جس طرح وہ قوم تقسیم اور اسی طرح تمہارا شرازہ بھی بکھرے گا جس طرح اس قوم کی تباہی اور بربادی ہو عورت کی آزادی عورت کو گھر میں قید اور پابند نہیں رہنا چاہیے یہ نعرے جب لگتے ہیں کس لیے لگتے ہیں صرف اور صرف کافروں کی پیروی صرف اور صرف کافروں کی پیروی اور حقیقت میں حقیقت میں ایک بڑے ہی دانا اور عقل مند آدمی نے کہا تھا یہ نعرے لگانے والے حقیقت میں یہ نہیں چاہتے کہ عورت کو آزاد کیا جائے عورت کی آزادی ان کو نہیں چاہیے ان کو اصل میں آزادی چاہیے عورت کو حاصل کرنے کے لیے عورت تک پہنچنے کے لیے کہ عورت یہ گھر سے باہر نکلے اور ہمارے لیے اس عورت کا حصول ممکن ہو سکے ورنہ عورت کی آزادی کسی کو چاہیے ہی نہیں عورت کی اگر حیثیت آپ ان لوگوں کی نظروں میں دیکھنا چاہتے ہیں جو یہ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو جائیے گاؤں دیہات میں اندر جا کر ان لوگوں کا ماحول دیکھیے جو مسلمان نہیں ہیں کوئی ہندو کوئی عیسائی جو یہاں داؤں گوٹھوں میں رہتے ہیں ان کے یہاں جا کر دیکھی کہ اس قوم کی ثقافت کیا ہے اس قوم کے اندر عورت کا احترام کیا ہے اور پھر آئیے اسلام کی طرف کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت اور کیا احترام عطا کیا ہے یہ بھی ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب جب ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں تو وہاں پر مصیبت یہ آتی ہے کہ ہمیں اپنا دین بڑا ذلیل اور حقیر نظر آتا ہے اور جہاں انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ اس کا دین حقیر ہے تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا کافروں کی عید میں کافروں کی خوشی میں وہ خوشی جو کافروں کے ساتھ خاص ہے اس میں شریک ہونا اللہ تعالی نے عباد الرحمن اپنے کچھ خاص بندوں کے اوساف ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین لا لا الزور سورہ فرقان میں والذین لا لائے الزور تقریباً صحابہ کی ایک تثیر جماعت نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے اللہ وہ لوگ اللہ کے خاص بندے جو کافروں کی عیدوں میں کافروں کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے یہ اسلام ہے اور اسلام نے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو جب اصولی اور بنیادی قواعد ذکر کر رہا تھا تو ایک بات ذکر کی تھی کہ دین اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا اِنَّ اللَّهَ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دو دنوں کے بدلے تمہیں دو دن اور عطا کر دیے ساری عید باطل ہیں وہ دن جو بار بار تکرار کے ساتھ آ رہا ہے وہ چاہے یومِ آزادی کے طور پر ہو وہ چاہے عید میلاد کے طور پر ہو وہ چاہے مدرس ڈے کے طور پر ہو وہ چاہے کسی بھی صورت میں ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سال دین اسلام نے اس کو باطل قرار دیا ہے دین اسلام نے آپ کے لیے بار بار مقرر ہونے والے دن صرف دو ہی رکھے ہیں اور وہ ہے عید الفطر اور وہ ہے عید الاضحیٰ یہی ہماری خوشی ہے یہی ہمارے کھیلنے کے دن ہے یہی ہماری ثقافت ہے یہی یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم لبرل نہیں ہم مسلمان ہیں ہم عزت دار قوم ہیں ہمیں کسی کی گری پھری ثقافت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہولی بھی منائیں ہم پھر کل دیوالی بھی منائیں ہم پھر کسی کی کرسمس بھی منائیں ابن قیم رحم اللہ لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں منانا تو حرام ہے ایک اپنی جگہ پر لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی شخص یہ مناتا نہیں ہے دن لیکن کسی کافر کو اس کے خوشی کے دن پر مبارکباد دیتا ہے کہتے ہیں اس کا سب سے کم ترین درجہ اس مبارکباد دینے کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ کام حرام ہے اور سب سے بڑا درجہ کیا ہے کہنے لگے اگر آپ کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں اس کا معنی آپ جانتے ہیں کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس شخص کو اس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ عیسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے لہذا زبان سے جب آپ کے کلمات ادا ہوں کافروں کی عید میں شرکت تو دور کی بات ان کو اس بات کی مبارکباد دینا انسان کو یہ بھی سوچ سمجھ کر دینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ہاتھ سے اپنا ایمان ہی ضائع ہو رہا ہے کیونکہ رس المال مقدم على کشب المال جب آپ تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس ایک رس المال ہوتا ہے ایک منی ہوتی ہے جس کو آپ تجارت میں لگاتے ہیں ایک آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد پروفیٹ ہوتا ہے اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو آپ اپنے پروفٹ کو ختم کر دیں گے لیکن اپنی انٹ کو بچانے کی پوری پوری کوشش کریں گے ایک شخص جاتا ہے کسی دوسرے کے پاس کسی دوسرے مذہب والوں کی خوشی اور قربت حاصل کرنے کے لیے یا کافروں کو خوش کرنے کے لیے لیکن اپنا ایمان جو اس کی اصل انویسٹمنٹ ہے جو اس کی اصل, اصل چیز ہے اس کو برباد کر دے یہ شرن بھی اور یہ عقلن بھی فطرتن بھی ہر طرح سے یہ چیز معیوب ہے حرام ہے کسی طرح بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے لباس کے اندر کافروں کی مشابہت اختیار کرنا یہ ایک بڑا تفصیلی مسئلہ ہے اس کو بنیاد کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مشابہت ہوتی ہے مذہب کے ساتھ اور اس ان معاملات میں جو اس قوم کے ساتھ خاص ہے شلوار قمیض کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے پگڑی کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے جبا پہننے کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے اظہار پہننے کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جس قوم میں رہتے تھے وہ قوم عرب سر ٹھانکتے تھے پگڑی کے ساتھ اس قوم کے رواج کو اپنانا جس قوم میں آپ رہتے ہیں اس قوم کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہ ہو یعنی آج ہمارے یہاں جتنے پاکستان میں رہنے والے شلوار قمیض پہننے والے ہیں وہ چاہے عیسائی ہو وہ سکھ ہو وہ ہندو ہو وہ مسلمان ہو سب ہی پہنتے ہیں یہ کسی کا خاص لباس نہیں ہے لہٰذا اس کا پہننا جائز ہے اور سنت یہ ہے بھاگ کو ذہن میں رکھیں سنت کا معنی یہ ہے کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی پیروی کی ہے پگڑی پہننے میں اپنی قوم کی پیروی کی ہے سارے ان کاموں میں ان لباس میں ان وضع خطا کے اندر تاکہ انسان الگ سے ایک نمونہ نظر نہ آئے قوم کو ایک الگ سے ایک اس کی الگ حیثیت نہ ہو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا من البس من البس لباس شہرت جو شخص ایسا لباس پہنتا ہے جس لباس کے پہننے سے وہ نمایاں نظر آئے اس کی شہرت ہو ایک ہٹ کر ایک نئی چیز نظر آ رہا ہے فرمایا البس اللہ, لباس مذلت يوم کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرنے والا لباس پہنائے گا ذلت کا لباس پہنائے گا دنیا میں اس نے شہرت کا لباس اختیار کیا آخرت میں اس کو ذلت کا لباس ملے لباس کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی قوم کا لباس اختیار کریں جس قوم میں جاتے ہیں کہیں آپ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں اسی قوم کا لباس اختیار کریں تاکہ آپ الگ سے ہٹ کر کوئی شخصیت نظر نہ آئے لباس کے تعلق سے شرعی ایک احکامات کی تفصیل الگ ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں لباس کے اندر اگر وہ لباس کسی بھی طرح سے مشابہت رکھتا ہے کسی ایسے مذہب سے کہ یہ لباس اس مذہب کے ساتھ خاص ہے جس طرح عیسائی پادری ہیں ان کا ایک لباس خاص ہے خاص لباس اگر وہ لباس انسان یہاں پر پہنے یا ان کے ملکوں میں جا کر پہنے یہ چیز اب جائز نہیں کیونکہ ایک خاص نشانی ہے یہ کہ جو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا تعلق اس مذہب کے ساتھ قوم کے ساتھ نہیں مذہب کے ساتھ بالوں کے انداز بنانے کا اس طرح سے نہ ہو کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ اس مذہب کے پیروکار ہیں اس مذہب کے ماننے والے ہیں یہ بنیادی فرق سمجھنا بہت ضروری ہے لباس آپ کا ہو لباس کسی کا بھی ہو آپ پہنیں اس میں شہرت نہ ہو وہ نمایاں نہ ہو آپ کی قوم کا لباس ہو اس میں شرعی مخالفتیں جو لباس کے احکامات ہیں شرعی وہ مخالفتیں نہ ہوں لیکن کافروں کی مشابعت کے اختیار سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی ہیں جب ایک شخص کو دیکھا اس نے اپنے جسم پر دو کپڑے ڈالے ہوئے تھے جو کہ زرد رنگ کے تھے معصفرین زرد رنگ کے کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلبس یہ کپڑے جو تم پہنے ہوئے ہو ہوا یہ تو کافروں کا لباس ہے جو خاص ہے ان کے ساتھ ان کپڑوں کو مت پہنا کرو کوئی شخص ہندوؤں کے پنڈتوں کا خاص لباس پہننا شروع کر دے یہ اس مذہب کا لباس ہے یہ حرام ہے ہمارے دین میں ہاں جو لباس اس قوم کا ہے بطور قوم کے آپ اگر وہاں جاتے ہیں وہ پہننا چاہیں اور اس میں کوئی شرعی اور کباعت نہیں ہے لباس ذہن میں رکھیں کوئی اور شرعی کباعت نہیں ہے وہ لباس آپ کے لیے پہننا جائز ہے یہ قوم قومی چیزیں اختیار کرنا یہ شرعی مخالفت نہیں بلکہ عین شریعت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو اختیار کیا داڑھی رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رکھی اگر آپ ابتدائی طور پر دیکھیں دین اسلام آنے سے پہلے اس لیے رکھی کہ اس دور میں مرد داڑھی رکھا کرتے تھے لیکن دین اسلام کے آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک رسم و رواج یا قومی روایت سے باہر نکال کر دین میں داخل کر دیا اور اس کے لیے داڑھی کے احکامات بیان کر دیے لیکن پگڑی کے لیے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں ملتا لہذا پگڑی اس قوم کا رواج ہی رہا آج جو آپ کی قوم کا رواج ہے وہ آپ اختیار کریں یہی عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بہت ساری صورتیں ہیں کافروں سے مشرقین سے مشابت اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے مصیبت کہاں پر ہے ہم کیوں اتنے متدفزب ہو جاتے ہیں اس کی تین چار اہم ترین وجوہات ہیں اور سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کتاب و سنت سے ہمیں نفرت ہے اور چڑھ ہے یہ دین اسلام بڑا ہمیں پرانا اور حقیر دین نظر آتا ہے اسی لیے ہم کافروں کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں ان کی عادات کو اپناتے بھی ہیں ان کے طریقہ کار کو اپناتے بھی ہیں ان کے نظام اور قوانین کو اپنے اوپر لاگو بھی کرتے ہیں جو نظام اور قوانین اس قوم کے ساتھ اس مذہب کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے حکم کے اوپر ان مذاہب کو ان مذاہب کے قوانین اور نظام کو یا کسی بھی قوم کا کوئی بھی نظام ہو کوئی بھی قانون ہو اس کو اللہ کے حکم پر فوقیت دینا یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم اس قابل نہیں کہ اس دور میں چل سکے یہ آئین کفر ہے اور اس کے کفر ہونے میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو بیکار بوسیدہ اور پرانا قرار دے کر کر یا اس اس طرح سمجھ کر کہ اس دور میں ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا کسی اور کے نظام اور قانون کو آپ اپنے اوپر لے کر آئے یہ آئین کفر ہے اور جب انسان دین اسلام کو حقیر سمجھتا ہے جب ہی وہ دوسری قوموں کے پیچھے جاتا ہے جب صحابی رسول کا ایک شخص نے مذاق اڑایا کہ یہ اگر استنجا کرنے جاتے ہیں تو دیکھو کس طرح سے جاتے ہیں ان کے نبی کی کیا تعلیم ہے عورتوں کی طرح جا کر استنجا کرتے ہیں چھپ کر عورتوں کی طرح تو ان کو اپنے دین پر ناز تھا فخر تھا فخر شرم محسوس نہیں کی شرما کر ان بےغیرتوں کی طرح کھلے عام سب کے سامنے استنجا کرنا شروع نہیں کر دیا کہ جھجک محسوس کریں کہ یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ کہا تم یہ بات کرتے ہو کہ ہم ہمارے نبی کی تعلیم اس طرح سے کہ مرد گویا کہ عورتوں کی طرح استنجا چھپ کر کر رہا ہے ہمارا نبی تو ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ استنجا کرنا کس طرح سے ہے کتنے ڈیلے استعمال کرنے صفائی کس طرح سے حاصل کرنی ہے بجائے اس کے کہ اس کی بات سے مروب ہوتے اس کو الفاظ کے اندر ایک ایسا تماشا رسیب کیا کہ اس شخص کی زبان بند کرا دی مسلمان وہ ہے جو اپنے دین پر فخر کرتا ہے لیکن فخر کب کرے گا دوسری وجہ سب سے اہم ترین یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین اسلام کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہم کیسے اپنے دین اسلام کا دفاع کریں نہ تربیت ہے نہ اپنی اولاد کو سکھایا نہ خود سیکھا پتہ ہی نہیں دین اسلام کے کی احکامات کیا ہیں پتہ ہی نہیں دین اسلام کے کی عقائد کیا ہیں پتہ ہی نہیں دین اسلام کے نظریات کیا ہیں عبادت کا طریقہ کار کیا ہے روزانہ اٹھتے ہیں اپنے کاروبار پر چلے جاتے ہیں کاروبار سے واپس آتے ہیں اور سو جاتے ہیں ایک مشینی زندگی ہم گزار رہے ہیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کل مر کر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اس اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ کوئی سوچ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں نہیں اور نہ کبھی ہم نے اس طرح سے کچھ کرنے کے لیے سوچا اور سب سے اہم ترین وجہ ان دونوں بنیادی وجوہات کے اندر ہم ہیں احساس کم تری کا شکار ہم عزت ڈھونڈنے نکلتے ہیں غیروں کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو مومنوں سے یا مسلمانوں کے سوا کافروں کے پاس جاتے ہیں ان سے دوستیاں کرتے ہیں ان سے تعلق قائم کرتے ہیں کس لیے آئندہ ہوں ملوزہ تمہیں لگتا ہے کہ عزت وقار شان اور شوکت ان لوگوں سے تمہیں حاصل ہوگی فرمایا فعن نلو عزت اللہ حقیقت میں ساری کی ساری عزت اس کا اختیار یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے عزت ہے بھی اللہ کی اور جسے وہ دینا چاہے وہ دیتا ہے لہذا اس احساس کمتنی کو ختم کرو مسلمان ہو داڑھی رکھتے ہو شرم نہیں آنی چاہیے فخر ہونا چاہیے اس داڑھی کے اوپر کہ میرے نبی کی سنت ہے میرے نبی نے اس چیز کا حکم دیا ہے میں کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اسی صورت اور شکل و صورت کے اندر پیش ہوں جس طرح اللہ نے چاہا ہے یہ اللہ کا محب... اللہ کے نزدیک یہ محبوب عمل ہے شرم نہیں ہونی چاہیے اور ان سب سے بڑھ کر ایک اور مصیبت ہے جس کی وجہ سے ہم کافروں کے نقشے قدم پر چلتے ہیں اس مصیبت کے بارے میں آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور وہ ہے آج کے دور کا د میڈیا جس کا کام سوائے اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے کے اسلام کو ذلیل اور رسوا کرنے کے کوئی اور کام نہیں اس میڈیا کا اسلام کو ذلیل اور رسوا کرنے کے کوئی اور کام نہیں لیکن یہ لوگ اپنے مکر کرتے رہے یہ لوگ جو چاہے کرتے رہے عزت بخشنے والا وہ ہے کامیاب کرنے والا وہ ہے غلبہ اس کے دین کا ہے طاقتور وہ ہے قوت اس کے پاس ہے وہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم ونفعني و اياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان